ان شاء آج بھی قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق بہت ساری باتیں بہت سارے مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو اس سے پہلے اگر اچھی نیت کر لی جائے تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ان شاء اللہ اتنا ہی زیادہ ثواب کے ہم حقدار ٹھہریں گے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ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 تھوڑا سا اس سلسلے کی ہسٹری بیان کرتا چلوں ہو سکتا ہے کسی نے توجہ کی ہو نہ کی ہو تو میں ارفیے دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج جو میرے رب کا کلام سلسلہ ہے اس کا نمبر ہے اکاون ففٹی ون سلسلہ نمبر ہے اور یہ رمضان نہیں اس سے جو پچھلا رمضان مبارک تھا ایک سال قبل اس ماہ مبارک میں مغرب کی نماز کے بعد نگران شورا نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ذہن بنا کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے تو الحمد ایک سال سے زائد وقت یوں گزر چکا اور الحمدللہ اس میں پھر نئے سے نئے ایپیسوڈ میں سیگمنٹس جو مرحلے ہوتے ہیں ان کا بھی شمار ہوتا رہا مختلف موضوعات بھی آپ حاصل کرتے رہے دیکھتے رہے کافی ہمیں فیڈ بیک بھی اس کا ملتا رہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ جیسا اس سے محبت کرنا چاہیے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے تو آج انشاءاللہ مدنی پھول نگرانی شورا سے مزید بھی حاصل کریں گے لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو کیا وجہ بنی تھی اس سلسلے کی ابتدا کی اور ظاہر ہے کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو سلسلہ شروع کرتا ہے یا جو بھی پرفارمر ہوتا ہے وہی ٹاپک اور سلسلے کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو لے کر آتا ہے تو پرسنلی آپ کا ذہن اس سلسلے کو کرنے کا کب اور کیسے بنا الحمد رب العالمین ماہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور چونکہ قرآن کریم کو ایک عرصہ دراز سے مدنی ماحول میں آنے کے بعد کی میں بالخصوص بات عرض کروں گا تو ایک عرصہ دراز سے قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے ترجمہ کنزور ایمان خزان الرفان تفصیصرات اپنے نورالعرفان اس طرح دیگر تفاصر کا سیدھا چیدھا مختلف اوقات میں مطالعہ جاری رہتا تھا تو پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی جو ایک وہ آخری آیت تھی جس میں درخت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی ایک جو سمجھیے کہ قدرت کا ایک بیان ہے کہ درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں اور پانی ٹپکتا ہے اور ان کو رگڑوتوں سے روشنی آگ نکلتی ہے آگ نکلتی ہے تو آگ اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے نہ وہ آگ پانی کو نقصان دے رہی ہے نہ پانی آگ کو نقصان دے رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں جب ذکر ہوئی پڑھی تو ایک دل میں ایک تمنا سے ہی پیدا ہوئی کہ اس طرح کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کئی مناظر ملتے ہیں اور, اور وہ اس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بنائی یہ چیز بنائی پھر اللہ کریم نے خود ہی کئی مقامات پر اپنی وحدانیت کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے لیے بہت سارے ان اشیاء کا بیان فرمایا کہ ان میں غور کرو ان میں غور کرو تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں تھیں جن میں غور کرنے کی دیکھنے کی اور ایک ایمان کو تازہ کرتی ہے وہ باتیں تو جب پڑھتے تھے تو وہ ایمان کو حقیقتاً واقعتاً ایک تازگی نصیب ہوتی اور ایک یوں سمجھیے واقعی بعض اوقات ایک سرور سا محسوس کرتا پڑھنے والا اور آنکھیں بھیگ جائیں دل نرم پڑ جائے یہ ساری چیزیں قرآن کریم کا جو بھی پڑھتا ہے اس کو اس طرح کی چیزیں وہ محسوس کرتا ہے یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے تو پھر یہ کہ یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پہنچے ناظرین تک بھی یعنی جن واقعات سے یا جن باتوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں آپ کو ایک لطف آ رہا ہے آپ کو ایک مزہ آ رہا ہے سرور آ رہا ہے اور ایک ایمان کی قوت میں بھی آپ اضافہ محسوس کرتے ہیں تو اگرچہ وہ اسی وقت کا بھی اگر بعد وقت ہوتا ہے اللہ میں تو استقامت نصیب فرمائے آمین پھر اس طرح قرآن قریب میں مختلف عنوانات ہیں کیونکہ قرآن کریم کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ اس کو آپ اتنا ہی پڑھیں اس کو نہیں ہے بے شک اور ہر وقت آپ کے لیے ایک نئے نئے موضوع ہیں اور ہر موضوع کے اندر ایک نئی نئی جہتیں آپ پڑھتے ہی چلے جائیں زندگی گزار دیں وہ نکلتی رہتی ہیں قرآن کریم تو ایک بے شمار مضامین اس میں ہیں تو پھر یہی ہوا کہ اس کو اسٹارٹ لیا جائے تو قرآن کریم کا ایک میرے رب کا کلام کا پھر عنوان رکھا گیا اور ماہر رمضان میں اس کو مختلف اس پر لیا گیا عنوان کہتے اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا پھر اس کے بعد ماہ رمضان میں ہی اس طرح کے ہمیں کالس آنے شروع ہوئی کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے جیسے اس سال مثالی معاشرہ شروع کیا تو اس کے متعلق کالیں شروع ہو گئیں کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے تو ہم نے اس کو جمعے کو کنٹینیو کیا تو اس کے لیے بھی پھر آئیں اسلامی بھائیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے رب کا کلام جو سلسلہ اسے آپ ماہر رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں تو وہ ویکلی شروع ہوا پھر ہمارے مشاورتیں ہوئیں کہ اس میں مختلف مضامین داخل کیے جائیں تو قرآن کریم میں مختلف مقامات کا بیان ہے تو پھر حضرت موسا علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات اور بہت سارے واقعات اس میں آتے گئے پھر آہستہ آہستہ اور مزید اس میں ہم جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ایمان والوں کو ارشاد فرمایا یا یو حلین تو یہ باتیں بھی ہمارے عاشقان رسول تک پہتی چاہیے کہ اے ایمان والو کہہ کر ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے تو اس کے متعلق بھی معلومات ملنی چاہیے اس میں آپ نے ضمنا ان کو لیا ہوگا لیکن مجھے ججات پڑتا ہے شاید اس سے پچھلے سال یا اس سے ایک سال پیچھے یعنی تین سال پہلے رمضان ہی میں یا ایو الدینہ اے ایمان والا اے ایمان والو اس اسلام نے اجازت سے پورا سلسلہ کیا تو بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ براہ راست اللہ تبارہ کو تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرما ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے اس کلام کے ساتھ ہمیں کتنی بار ارشاد فرمایا ہے جی تو اس طرح بہت سارے تصورات تھے پھر آہستہ آہستہ مزید ہمارے مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو شاہکار ہیں قدرت کی جو مناظر ہیں اس پر ہوا تو ابھی تو یہ سمجھیں کہ شروع ہے ابھی تو سمندروں کے اندر تو ہم گئے نہیں ہیں صحیح معنوں میں کہ سمندروں کی جو سمندر کی جو مخلوق ہیں اس کا بیان تو جو جنگلوں میں جو مخلوق آباد ہے اس کا بیان انسان خود ایک انسان کو اگر ہم ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم خود انسان کی تخلیق کہ جو مراحل بیان کیے ہیں اور کس طرح انسان با تدریت ایک تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہوا پھر دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کی جو چیزیں ہیں ایسا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس سے یقینا فائدہ اٹھایا مدنی پھول حاصل کیے ہوں گے بہت سونے اس طرح کی کالز بھی سولوں سون کے ذریعے بتا چلے گا جی کہ ہم نے جو ہے وہ آ, قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تفسیر کی طرف ہماری توجہ مزید بڑھ گئی وغیرہ وغیرہ ابھی بھی چاہیں تو اپنا کوئی بھی فیڈ بیک مدے چلے کے ناظرین دے سکتے ہیں آ, ذاتی طور پر اس سلسلے کے دوران اپنے ظاہرے کے ہے کیا ہوگا ہر سلسلے کی ایک تیاری ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں بعض اوقات ہوتا ہے پڑھتا بندہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو آ, یاد رہ جاتی ہیں اور اس کی طرف جو ہے بڑی توجہ رہتی ہے تو اس سلسلے کے حوالے سے اگر کوئی ایسی خاص بات ہو آپ شیئر کرنا چاہیں تو مختلف اوقات میں مختلف اس طرح کی چیزیں یا چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن حقیقت یہ کہ پورا ایک شعبہ ہے ایک مجلس جو اس پر اپنا پورا کام کرتے ہیں لیکن میں یہ ضرورت کروں گا کہ اس سلسلے کو اگرچہ میں حقیقت اتنا آسان تو نہیں سمجھتا تھا اگر یہ ہے تھوڑا مشکل مگر ہو جائے گا لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ سلسلہ کو تیار کرنا جو ہے نا تمام سلسلوں سے مشکل ہے مشکل ہے, مشکل جو؟ ہے جبکہ قرآن میں مضامین کی کثرت عنوانات کی کثرت تفاصر کہیں تو ڈھیروں ڈھیر ہیں اس کی اسباب ہیں نمبر ایک میں ایک حافظ نہیں ہوں نمبر دو میں عالم نہیں ہوں اور نمبر تین کہ قرآن کریم میں اتنی گہرائی ہے اتنی گہرائی ہے کہ اس کے اس کے غواس کا ایک عالم ہی کچھ اور ہوگا جیسے قدر حضرت عبداللہ ابن مسعود تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسیق ہو جائے حضرت ابن عباس, عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسیق ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں سبحان تو اس کو کوڈ تو بہت لوگ کرتے ہیں جی کہ دیکھیں قرآن میں کیا نہیں ہے لیکن ہمارے محتاط فدین جو علما ہے یہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ واقعی اونٹ کی رسی اگر کھو جائے تو قرآن سے مل سکتی ہے ڈھونڈنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر بھی چاہیے بے رضی اللہ تعالی عنہم سبحان اللہ تو اب یہ کہ حضرت خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجول کریم کی آج میں ایک ہمارے سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ ڈالی گئی ہے میں اس کو پڑھ رہا تھا مجھے بھی یہ فاورڈ کی گئی تھی تو وہ پوسٹ بھی ہے دیکھیں فرمانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہل کری کہ اگر میں چاہوں تو سورت الفاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں اللہ نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹرڈ تیار ہو جائیں کہ ستر اونٹ کا بوجھ بن جائے سبحان اللہ اتنا میں اس کے اوپر صرف ایک صورت پر ایک سورہ فاتحہ تو اب آپ خود غور کریں جب سوریہ فاتحہ کا اتنا بڑا ایک معاملہ ہے تو بندی چینل کے ناظم بھی اس پر غور کریں کہ جب سورہ فاتحہ کا اتنا معاملہ اور اس کی تفسیر سے ستر اونٹ تو آپ کہ یہ, یہ, یہ اچھا یہ کہنے والے کون ہیں یہ کہنے والے وہ ہیں جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ انا مدینت العلم و علی الباب تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی عظیم اور ایک علم کا جہاں سمندر بیٹا ہے بلکہ میں کہ علم کا فیضان و ولایت کی مطلب کہ صنعتیں جہاں سے تقسیم ہوتی ہیں تو ظاہر قرآن کریم میں کیا نہیں ہے تو یہ ایک گہرائی ہے قرآن کریم کی جس کو دیکھنے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت تو یہ سلسلہ جب ہم لے کر چلے تو جوں جوں ہم یہ سلسلہ کیونکہ بعض سے ہوتے ہیں کہ جب یہ میڈیا سے وابستہ جو مطلب جو شخصیات ہوتی ہیں یہ شاید اس بات کو سمجھتی ہوں جو میں ارض کرنے جا رہا ہوں کہ بعد سلسلے یا پروگرامنگس ایسے ہوتی ہیں جن کا ایک ڈیڈ لائن آ جاتی ہے کہ آپ کیا بولنا ہے اگر میں آپ کو وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام یا اس سے سیملر جو قرآن کریم سے متعلق ہوتے ہیں جس, جس سے قرآن کریم میں موجود علوم کو بیان کیا جا سکے یہ وہ سلسلے ہیں کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے یہ اختتام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کیا ابھی تو ایک ہم تو موضوع لاتے ہیں لیکن ہم میں تو بیان بھی نہیں کر پاتا کاپیز میرے پاس بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن بیان نہیں کر پاتا کہ اب صرف اس میں شان حبیب و رحمان ہم نے ایک موضوع رکھا تھا جب قرآن کریم میں ہم وہ بھی پہنچائیں کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی کس طرح تعریف بیان فرمائی ہے تو وہ اس کا بھی نہیں ملتا چار قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے جنت بیان فرمایا ہے اور ایمان لانا اور اچھے اعمال کریں تو تمہارے لیے یہ یہ نعمتیں ہیں ہم نے اس کو بھی الگ کیا اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر کفار اور اللہ تعالی جن سے ناراض ہوگا ان کے لیے جو جہنم کا عذاب تیار کر رکھا گیا رکھا گیا اس کا ذکر ہے ہم نے اس کو بھی الگ کیا یہ ہوا تو یہ ہے ابھی تک اسلام کرنے جا رہے تھے جی جی ایسا اگر ایک دو کال لے لیں ان شاء آپ سے مزید جو وہ واقعی بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں اور کیوں نہ ہوں گی کہ ایک مسلمان کو قرآن سے یقیناً لگاؤ ہوتا ہے بھلے وہ کم پڑتا ہے زیادہ پڑتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کسی بھی مسلمان سے اگر پوچھا جائے یا کہا جائے تو اس کے دل میں یقیناً اس کی مجھے تعلق ہونا ہے میں لیجئے گا یہ بات تے کہ تعلق تو مسلمان کا قرآن سے رہے گا بس جیسا لگاؤ ہونا چاہیے نا ویسا لگاؤ ہو جائے کہتے ہیں نا کہ تعلق تو ہوتا ہے ہمارا آپس آپ میں ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں ہوتا لگاؤ ہوتا ہے نا لگی ہوئی ہوتی ہے دل سے دل کو راہ جس کو ہم بولتے ہیں ملی ہی ہوتی ہے اس کا تو میں آپ سے جب تک ملوں گا نہیں دیکھوں گا نہیں آپ سے بات کروں گا نہیں قرار کیسے آئے گا تو قرآن کریم سے تعلق تو ہے ہمارا کون سا مسلمان جو کہے گا کہ قرآن سے تعلق بلشان نہیں, بلشان نہیں ہے لیکن جیسا اس سے لگاؤ ہونا چاہیے کم از کم کچھ نہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک بار تو قرآن کریم کی زیادہ ہونی چاہیے مطالعہ پڑھنا چاہیے تلاوت ہونی چاہیے اللہ نصیب کریں انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ جی کال سنائیے ماشاء اللہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے نگران شورا آپ کے بیانات سن کر آپ کے سلسلے میں میرے رب کا کلام سلسلے میں دیکھ کر مجھے یہ جذبہ ملا کہ میں بھی مصول مدینہ آن لائن پڑھ کر قرآن پاک درست کر لوں میٹھے میٹھے نگرانشور عامل نے دعا فرما دی ہے سمجھنا آن لائن پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے ماشاء اللہ اللہ آپ کو استقامت دے اور مزید قرآن کریم کو پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق کا تحفاش ہے بہت بہت آن لائن کی انہوں نے بات کی ہے تو ماشاء اللہ ان کا جذبہ مرحبہ یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ آن لائن جو ہمارا شعبہ ہے جو کورسز کرواتا ہے اس میں بقاعدہ تفسیر کا بھی ایک سلیبس ہے اور اس کی ریڈنگ جو ہے وہ yeah. کی جاتی ہے اور اس سلسلے کی اور بہت لائن شاندار کورسیز ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو شاید سب کی ڈیٹیلز بھی معلوم نہیں ہوں گی ابھی ایک جگہ پر موجود تھے بیرون سفر بیرون ملک میں تو اسلامیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا ہی تذکرہ چلا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کہاں جاؤں جگہ نہیں ہے وقت نہیں ہے کس سے پڑھوں کس سے سیکھوں تو آن لائن کورسز کی ڈیٹیل منوا کر جب ان کے سامنے رکھی تو کہتے ہیں نا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ گھر بیٹھے ہم اتنی ساری چیزیں اچھا اس میں او ون سا ویک کرنا چاہتے ہیں ٹوائس اے ویک کرنا چاہتے ہیں ہفتے میں چند دینا دن چاہتے ہیں دو مہینے کا کورس چھ مہینے کا کورس تو بہت شاندار ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دو چلو بتا دے بتا دیں بالکل تفصیل ہے قرآن کریم دو طرح کے کورسز ہیں دو طرح کے ایک جس میں پورے قرآن کریم کی تفصیل تفصیل سے راتو جینان مکمل پڑھائی جاتی ہے اور اس کورس کا نام بھی تفصیل صلاح و جنان ہے جس کی مدت تقریباً 26 سکس منتھ ہے چھبیس مہینے اور دوسرا کورس فیضان تفسیر کے نام سے ہے جس میں پورے قرآن کریم کی تفسیر اجمالن پڑھائی جاتی ہے اس کی مدت تقریباً 92 ٹو ڈیز ہے 92 دن فیضان بہار شریعت کورس سے الگ ہے اس کورس میں عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت 12 ماہ میں تقریباً پوری پڑھائی جاتی ہے سبحان اللہ اچھا فک اور عقائد کورس ہے اس کورس کی مدت بھی بارہ ماہ ہے اس میں عقائد فق کی مختلف کتب پڑھائی جاتی ہیں اور فرض علم سکھائے جاتے ہیں نماز کورس اور طہارت کورس ہے ان دونوں کورسز میں نماز اور طہارت کے مسائل تفصیل پڑھائے جاتے ہیں ان دونوں کورسز کی مدت سکسٹی تھری ڈیز تریسٹھ دن فیضان حج اور فیضان عمرہ کورس نے حرمین طیبین کے لیے بہت سے شاندار کورسز ہیں جن میں حج اور عمرے کی تفصیلی احکام طریقہ سکھایا جاتا ہے ان کورسز کی مدت تقریباً ایک ماہ اور روزانہ درجے کا دورانیہ تقریباً تیس منٹ ہے نیو مسلم کورس اسلام قبول کرنے والے نیو مسلمس کے لیے لا لاجواب کورس ہے اس کی مدت سیونٹی ٹو ڈیز بہتر دن سنت نکاح کورس ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہت شاندار یہ کورس ہے جس میں نکاح کے مسائل زوجین کے حقوق گھر امن کا گیوارہ کیسے بنے بہت کچھ اس کورس میں شامل ہے نصاب اس کی مدت تیس دن ہے تو یہ بہت سارے کورس تقریباً ٹوینٹی ٹو کورسز کروائے جاتے ہی ہیں آن لائن کے ذریعے ابھی پچھلے دن آپ کے ساتھ مدد مشورہ بھی تھا اس میں بھی کئی نئے کورسز کی بھی بات ہوئی تھی اس میں بڑی خوبصورت جو چیز ہے جو میں فیل کرتا ہوں اور آپ اس کو کہ گھر بیٹھے ہیں آپ سفر میں ہیں آپ آفس میں ہیں آپ نے ایک ٹائم سیٹ کر لیا ہے اس وقت میں صرف آپ نے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے کہیں ٹریولنگ نہیں ہے آنا جانا نہیں ہے جہاں آپ موجود ہیں وہیں پر آپ کے ساتھ آپ کے کورس کرانے والے موجود ہیں تو جذبہ ہو تو انشاءاللہ اللہ بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں کم از کم جو کے دو کورسز کا تذکرہ ہوا اگر آپ نیتیں کریں اور ہمیں نیتیں بھیجیں بھی تو ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے باعث ترغیب ہو اللہ کرے کہ ہم ان کورسز کے ذریعے بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں نیکسٹ میرے رب کا کلام جو نگرانی شورا کا سلسلہ ہے اس سے مجھے جو ہے ایک عادت مطلب سیکھنے کو ملی کہ میں آج بھی جب بھی قرآن شریف پڑھتا ہوں تو نگرانی شورا نے ایک بار بتایا تھا اس میں کہ جب بھی قرآن مجید مطلب پڑھنے کی شادت حاصل کریں تو ہمیشہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر بولیں یہ میرے رب کا کلام ہے اور پھر اس کو چھو یہ عادت مجھے نگرانی شورا سے اس سلسلے کے دوران ملی جی بالکل اور یہ جو آ, آپ تذکرہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آ, دو سال پہلے کمو بیش اس سلسلے کی تیاری کی بات ہو رہی تھی تو ہم مکتب میں حاضر تھے آ, مجلس, مجلس کا جو ہمارا آفس ہے اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ سلسلے کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے نام کیا ہونا چاہیے ڈیٹیلز تو ہم نے کافی ڈسکس کی تھی کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے بہت سارے نام ہے اچانک جو ہے وہ نگران شرا ہی کی زبان سے نکل نکلا کہ اس کا نام اگر ہو میرے رب کا کلام اب یقین کریں اتنے خوبصورت انداز پر اور اتنی محبت میں نگران شرا کی زبان سے نکلا کہ وہاں پر جتنے بھی موجود تھے سب نے یک زبان کہا کہ کیا بات ہے کیا خوبصورت نام ہے اور واقعی پھر وہاں پر غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ جو روایت ہے عادت کریمہ ہے وہ بیان کی گئی اور آج تک ہم اس کا بھی لطف محسوس کرتے ہیں تو واقعی ایک اپنائیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر قرآن کریم کو جو ہے وہ دیکھا جائے یاد کیا جائے پڑھا جائے تو اس کا لطف آتا ہے اور اس نام کے حوالے سے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ماشاء اللہ اس وقت جب یہ گفتگو ہوئی تھی تو بڑا ایک لطف بھرا ماحول تھا اللہ تبارک کا وطالیہ ہمیں اس سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے ایسا ایک مسئلہ تو ہوتا ہوگا ہمارے کئی ناظرین کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا ماشاء اللہ اچھی بات ہے کہ نیتیں بھی کر رہے ہیں کچھ کسی نے پریکٹیکلی کوششیں بھی شروع کی ہیں آ, لیکن استقامت نہیں مل پاتی چیز بہت شاندار ہوتی ہے بڑا دل کرتا ہے جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں بظاہر بڑا آسان بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آر اگر میں چھبیس ماہ دے دوں گا آدھا گھنٹہ روزانہ تو میں پوری تفسیر کر لوں گا بارہ ماہ کر لوں گا تو آ, اس کے اندر جو ہے وہ اجمالی تفسیر کورس ہو جائے گا لیکن ہوتا نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد اس کا کیا یہ اہمیت تو ضرورت بھی منحصر ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کسی کام کی اہمیت اور ضرورت اتنی زیادہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو ڈیفینے اس کے لیے پھر وقت بھی مل جاتا ہے اور جس کو کام کاج پہ جانا ہے اس کو تو ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ روزانہ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کام پر جاتے ہی ہیں تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں کروں گا تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی جی تو جب قرآن کریم کو درست پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی اہمیت اور اس کو سمجھنا اور سیکھنا ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے جب تک اس کا اندازہ نہیں ہوگا تو استقامت کا یہ سلسلہ رہتا ہے کیونکہ جنہوں نے ہمیں پڑھا رہے ہیں جو انہوں نے بھی تو پڑھا ہے نا صحیح ایسا تو ہے نہیں کہ کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے اور میں بولوں کہ یار میں تھوڑی ہوں سب کے ساتھ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے صحیح دنیا صحیح میں صحیح میں سمجھتا شاید لاکھوں لاکھ قرآن کے حافظ ہوں گے لاکھوں لاکھ ہوں گے لاکھوں لاکھ تھے چلے ہیں اور آئیں گے ٹھیک قرآن کریم کی جو حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ وہ ہے نا انا نحن النزل قرآن نہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ اس طرح کا کوئی ارشاد ہے تو اللہ تعالی نے جو اس کی حفاظت کا جو بدوبست فرمایا ہے اس میں قرآن کریم کا ایک حص کرنا ہے جس میں یہ آیت کریم آتی جو آپ نے ابھی بیان کی کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا جی ہے تو, تو اس کو یاد کیا جاتا ہے تو یہ مجموعی طور پر تو آج تک مسلمانوں کی کروڑوں اربوں کی تعداد ہوگی جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا تو یہ بھی تو اچھا یاد کرنا یہ آپ کو پتا کتنی استقامت چاہیے روزانہ کا پڑھنا روزانہ کا مدرسہ روزانہ کا سبق ہو سبکی ہو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے پھر ایک بار قرآن حص کرنے کے بعد پھر اس کو روزانہ کی بنیادوں پر اور کنٹینیو اس کی تلاوت کرنا پڑھتے رہنا یہ اس کو متباقی رکھنے کے لیے ضروری ہے تو انہیں بھی تو استقامت نصیب ہے جو علماء بنتے ہیں آٹھ آٹھ سال دس سال بارہ بارہ سال تک پڑھتے ہیں انہیں بھی تو استقامت نصیب ہے تو صرف ایسا نہیں کہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کے کمانے والوں کو ہی استقامت ملی ہوئی ہے کہ جو کالج یونیورسٹی اور اسکول جاتے ہیں وہ آٹھ آٹھ دس گھنٹے روزانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کہ استقامت مل جاتی ہے جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے استقامت مل جاتی ہے جو دین کی اس طرف آتے ہیں لوگ انہیں بھی تو استقامت ملی ہوئی ہے ایسا تو نہیں کہ استقامت کا پہلو صرف دنیا کی طرف ہے علماء کو استقامت آج تک ہے جو کتابیں لکھتے تھے پچاس پچاس سال گزر گئے یہ کتابیں آج تک لکھتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ان کو آج تک وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں جو آج جو پڑھاتے ہیں استاد اساتذہ کرام علما جو پڑھا رہے ہیں ان کو پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس سال ہو گئے وہ آج تک پڑھا رہے ہیں تو یہ استقامت تو اس کی اہمیت ضرورت اب جب نیکی کا معاملہ آئے کا تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے اس میں اللہ کی توفیق کی کو بنیاد ہم کہیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ توفیق کا سوال کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے سے سوالات آئے بھی ہمیں تو ہم نے یہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں تیرا کلام پڑھنا چاہتا ہوں مجھے اس کے پڑھنے کی توفیق عطا کر میں اسے صحیح سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں مجھ پر غیب سے مدد کر اور مجھے یہ توفیق عطا کر کہ بندہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے تو اور اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے دعا کرنے والا مجھ سے التجا کرنے والا کتنا سچا ہے تو اس طرح کہ ہم اگر اور یہ جی کرنا چاہیے زیادے. دیکھیں دیکھیے اسد بدنی عبادت ریاضت یعنی نماز تلاوت نیکی ایک تعداد ہے جو یہ نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے میں ان کو ضروری یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو ضرور ارض کروں گا ہر اس شخص کو میں ارض کروں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا جو قرآن نہیں پڑھتا جو اس طرح نیکی کے کام نہیں کرتا اور اس کو پڑھوا نہیں ہے میں اس کو ڈراتا ہوں کہ تم سے تیرے کہ آپ سے آپ کے رب نے گویا کہ ایک توفیق لے لی ہے اور یہ درست نہیں ہے نیکی کرے گا ہی وہی جس کو اللہ توفیق دے گا جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ نیکی نہیں کر سکتا تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی وہ یہاں وہاں چپ چپا کر ادھر ادھر جہاں نمازیوں کا ماحول ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ادھر نکل جائے گا ادھر نکل جائے گا کوئی دیکھ نہ لے, وہ دیکھ نالے جماعت نماز بد قسمت لوگوں سے چھپنے کے لیے بات روم میں چلا جائے گا تب دیکھو جب تم کو مسجد کا داخلہ نہیں مل رہا تو تم کو کا داخلہ مل رہا تم کہاں جا رہے ہو خدا کا خوف کرو یہ میں نے ایک عبرت کے لیے چوٹ کے لیے آپ کو کہہ دیا ہے ایسا چھپنے تو, والا تو چھپے رہا. گا اس کو کیوں چپ رہے کس سے چھپ رہے ہو نماز کسی بندے کے لیے تھوڑی ہو رہی نماز تو رب کے لیے پڑھنی ہے تم رب سے چپ کر کہاں جا رہے ہو تم چپ کر کیا تمہارا رب ماضر تمہیں دیکھے گا نہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی یعنی اس میں آپ لوگوں سے چپ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے تو حیا کر رہے ہو آپ کو رب سے حیا نہیں آ رہی کہ آپ رب سے کیسے چپ سکتا ہے بندہ تو یہ چھوڑی سی چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو قرآن کریم نہیں کھول رہے اور اسی طرح درو شریف نہیں پڑھتے اس طرح تصبیحات اور دیگر نیکیوں بھرے کام نہیں کرتے ان کو ڈرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ایمان لائیں لیکن ہم پر یہ عمل کا دروازہ کیوں بند ہے ہم پر نیکی کا دروازہ کیوں بند ہے اس پر ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں گر گرانا چاہیے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا بندہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے یہی میرے رب کے کلام میں ارشاد ہو گیا نا کہ وما خلق تو جنہ والے انسا اللہ بدون ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمارا مقصد تو عبادت ہے ہم مقصد کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی اجت نہیں ہے ہمیں عادت ہے ہم حجت والے ہیں ہم محتاج ہیں ہم عبادت کریں وہ فرماتا ہے انا رحمت اللہ قریب و من المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے تو اس طرح مہربانی کریں اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعا مانگیں ایک وقت کی نماز میں بھی سستی آتی ہو یا ایک وقت کی نماز اللہ نہ کرے چلی جائے نا تب بھی ڈرنا چاہیے میں آپ کو صحیح ارض کر رہا ہوں ایک مدنی پھول ارض کر رہا ہوں کہ اگر نماز سستی ہوئی جماعت چلی گئی یا نیکی کی کوئی توفیق چلی گئی نیکی کم ہو رہی ہے تو اس میں ڈرے کہ کوئی بد گمانی ہو گئی کوئی بد نگاہی ہو گئی ہے یا کوئی ویسا مطلب کہ مجھ سے کوئی فیل ہو گیا ہے جس سے مجھے نیکی سے میں دور ہوتا جا رہا ہوں ضرور اندھیرا اور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے جب اندھیرا بڑھے گا نا اجالا کم ہو جائے گا جب اجالا بڑھے گا تو اندھیرا کم ہو جائے گا نیکی نور اور اجالا ہے اور اندھیرا یہ گنا اور برائی یہ اندھیرے ہیں تو جب آپ اندھیرے کو بڑھائیں گے تو اجالے نے روشنی نے کم ہونا ہے اور جب روشنی اور نور بڑھے گا تو اندھیرے نے کم ہونا ہے ماشاء اللہ آپ نے بڑے پیارے انداز پہ ترغیب ارشاد فرمائی اللہ کرے کہ ہم کرنے والے بن جائیں استقامت بھی نصیب ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کی کوشش بھی ہو کچھ کالز ہیں مجھے لینی ہے پھر آپ سے یہ سوال کیے دیتا ہوں جواب بھلے بعد میں ارشاد فرمائیے گا کہ یہ دعوت ہے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اچھا یا تو سوال کرے تو جواب کا موقع دے دیجیے گا چلیں بعد میں کرتے ان شاء کالز لے لیتے ہیں جی سلسلہ میرے رب کا کلام اللہ عزوجل کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی اللہ نگرانی شرا کو شادو آباد رکھے نگرانی شورہ آپ سے عرض ہے کہ یہ سلسلہ آپ ہر پیر کو کیوں نہیں لے کر آتے اس کی وجہ فرما دیجیے ہر پیر کو نہیں لے کر آتے ہر پیر, پیر کو ہی ہوتا ہے جب بعض اوقات چھٹیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھار ہوتا ہوگا چھٹی ہو تو تھی اچھا تو آپ نے ابھی سفر کے دوران بھی شاید کیا تھا یہ سلسلہ ہاں کیا تھا میں نے کیا تھا تو کوشش تو دیکھیے میری ہوتی ہے کہ جو سلسلے مجھے کرنے ہیں میری اس میں چھٹیاں نہ ہوں لیکن بس سمجھے کے بعد بچی تقاضے ہیں اور کچھ سستیاں ہیں غفلتیں تو معافی کر دیجیے اب ہے اب ان شاء اللہ نی... کریں گے انشاءاللہ کریں انشاءاللہ ان کون اللہ ماشاءاللہ اللہ سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نگرانی شعرا کو نظر بد سے بچائے نگرانی شعرا کی بار میرا ایک سوال ہے سورے بکرا کی گھر کے اندر تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے اور ماشاءاللہ اللہ پیارے نگرانی شعرا ابھی تین دن سے مندی قافلہ ہمارے بندی شہر کے اندر آئے ہوا تھا اور اس کے اندر ماشاءاللہ ہمارے ہمارے نگران کابینات ہنیس اتاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما دے اور دعا فرما دیں کہ جن جن لوگوں کو حضرت نے نیکی کی دعوت دی مدنی کاموں کے لیے جن, جن اسلامی بھائیوں کو فرمایا دعا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اس سامت کے ساتھ مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ آپ کو اور مدنی قافلوں کا فیضان ہمارے نگران کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اچھی اچھی نیتیں بھی جو ہوئی ہیں اس پر عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے سور بقرہ گھر میں پڑھنے سے آصب و پریشانیاں اور مصیبت اور جنات وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں الحمد للہ وہ اس سے نجات نصیب ہوتی ہے یہ اس کا سمجھے کہ اس کے فضائل کا ایک فضیلت کا خلاصہ رہا ہوں ماشاء اللہ سب یہ اور جن جنات یہ خالی ہمارے ہاں ہیں یا بیرون ملک دیگر جگہوں پر بھی ہوتے ہیں <laughs> کیونکہ زیادہ تر عموماً یہیں پہ جو لوگ رہتے ہیں تو ان سے واسطہ پڑتا رہتا اور پریشان رہتے ہیں تو یہ کہیں اور بھی ہوتے ہیں جننات جننات جننات میں یا سب سے انسان سے پہلے تو جنت کی تخلیق ہوئی ہے اچھا انسان سے پہلے جنت کی تکلیف اچھا, اچھا انسان بعد میں پیدا کیا گیا ہے شیطان جی ہے نا جی اس کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے نا صحیح اور اس نے پھر سدا کرنے سے انکار کیا نا تو جنت جو ہیں ان کی تخلیق پہلے ہوئی ہے صحیح تو وہ ایک سلسلہ ہم لانا ہے لیکن یہ خیر میں تھوڑا اظہار کر چکا تھا مدنی چینل پر بھی کہ یہ جنات میں بھی اس طرح کے مطلب کہ وہ شرور ہوتے رہے شریر ہوتے رہے اور پھر ان کو بھی مٹایا گیا پھر یہ ان کی آبادی آئیں مٹائے پھر آبادی آئی پھر اسی میں یہ ہوتا رہا تو جنات بھی زمین پر تو ہے نا کہاں نہیں ہے جن کی آج. صحیح پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں چلیے جی نیکسٹ کال نگرانی شدکاتہ کا میرے رب کا کلام سلسلہ بڑا مبارک سلسلہ ہے ارض یہ ہے حضور کہ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو شوق رکھتے ہیں حفظ کروانے کا اور حافظ بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں مگر جب وہ حافظ بن جاتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے ان کے قرآن پر یہ ارشاد فرما دیجیے کہ وہ ماں باپ جو حافظ نہیں ہوتے اور بچوں کو حافظ بناتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نصیحت فرما دیئے کہ یہ کس طرح بچوں کو تمبی کریں گے اور کس انداز سے کہ قرآن پاک بچے بھول نہ پائیں دیکھیے اس میں ضرور اسے کہ ماں باپ کو ماں باپ نے تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے سے کام لے لیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا ہے کیونکہ یہ ڈیسیجن ماں باپ نے لیا تھا عموماً اولاد یہ دی ڈیسیجن نہیں لیتی دی اور, دی اور عم چھوٹی عمر میں عمر شون ہوتی ہے اس کا تو شعور ہی نہیں ہوتا کہ حافظ بننا یا نہ بننا کیا یہ تو مہربانی اللہ تعالیٰ کی ان کے ماں باپ پر ہے اور بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سمجھے کہ یہ ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حص کے لیے اس کے ماں باپ کے دل میں یہ بات ڈالی اور ماں باپ نے سیکریفائز بھی کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ماں باپ نے ایک طرح سے تو دیکھا جائے تو ایک تو ایک اچھا کام کر لیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنایا اپنی اولاد کو حافظ بنایا اور ماں باپ کی اگرچہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو حافظ بننے کے بعد قرآن کریم پڑھنے کا کہتے رہیں پڑھاتے رہیں ان کو تنبیہ کرتے رہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی ایسے حافظ ہیں جو حص کرنے کے بعد اپنے حص کو بچا نہیں پاتے کیونکہ وہ دو تین چار سالوں کی ایک ان کی مدرسے کا ماحول ہوتا ہے تو وہ روزانہ کے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر حافظ بننے کے بعد وہ انسٹیٹیوشن تو رہتا نہیں وہ مدرسہ رہتا نہیں ہے وہ ایک ماحول رہتا نہیں ہے نہ وہ اسے ماحول میں رچا بسا ہوتا ہے تو کہ وہ روزانہ قرآن اب روزانہ قرآن کھول کر ایک یا دو پارے یہ پڑھے اللہ توفیق دے یا حافظ مفتی فاروق تاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ جیسا جذبہ کہ وہ چلتے پھرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے قرآن کریم کو مطلب کہ پڑھ لیں تو ایسی جس کو نعمت نصیب ہو سب شاید یہ جیسے مفتی صاحب کا آپ نے تذکرہ فرمایا یا وہ لوگ کے جو اسی ماحول میں آگے گرو کرتے ہیں ان کے لیے تو چلو آسان ہے لیکن شاید جو پروفیشنل دیگر اپنے شعبہ جات میں چلے جاتے ہیں والے بھی آپ کو اسد مدنی ملیں گے جنہوں نے قرآن حص کیا ہے لیکن ان کو قرآن یاد نہیں ہوگا ایک تعداد ملے گی آپ کو جو اچھے اور نیک ماحول کی طرف رہتے ہیں مگر چونکہ وہ شاید امامت نہیں کرتے یا وہ تراویح نہیں پڑھاتے اس طرح کی وہ مصروفیت جو ہوتی ہے وہ ان کی رہتی نہیں ہے اور تو اتنا فریکوئنٹ جس کو کہتے ہیں قرآن کریم کو یاد نہ کرنا یہ قرآن کریم کو بھلا دینے والا ایک بنیادی سبب ہے کس کو بعد بار پڑھیں گے نہیں کیونکہ ایک کھلا اونٹ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جاتا جتنی تیزی کے ساتھ قرآن چلا جاتا ہے اللہ, اللہ تو جو حافظ قرآن نہیں پڑھتے یقیناً ان قرآن انس, ان کو بھلا دیا جاتا ہے اور یہ ان کو, ایک یہ بہت بڑی مطلب یہ سوال ہے ایک بہت بڑا زوال ہے اور اللہ کریم اس پر مطلب رحم فرمائے کیونکہ اس میں اس کی وعیدات بھی ہیں جی کوڑی اٹھنے کی بھی وعیدات اس میں پائی جاتی ہے اور بھی بہت ساری اس میں ہیں مطلب اس پہ ڈرایا گیا ہے البتہ یہ کہ کال کے ذمہ میں میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ ماں باپ کہتے رہیں کہنا بند نہ کریں مگر جنہوں نے حص کیا ہے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ یقین ہے یہ سعادت ہے لیکن قرآن کریم کا بھول جانا یہ ایک زوال ہے اور یہ درست نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ آپ قرآن کریم پڑھیں حص کر لیں لیکن آپ کو حص یاد رکھنے کا کہ توفق نہیں ملے اس پر اللہ کے حضور گرگرائیں دعائیں کریں اور گناہوں کو چھوڑیں برائی کو چھوڑیں بد نگاہیوں کو چھوڑیں فلم ڈراموں کو چھوڑیں گانے بازوں کو چھوڑیں اور اس طرح کی اور برائی اور گناہوں بری سرگرمیوں کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے دل لگائیں لو لگائیں اور اس سے پڑھیں اللہ کے کرم سے آپ پر وہ وہ دروازے کھلیں گے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب ماشاء اللہ ایک تو یہ سلسلہ ہے خدمت قرآن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس میں نیت قرآن مجید کو عام کرنا خدمت ہی ہے دعوت اسلامی اور خدمت قرآن کا اگر میں سوال کروں کہ کن کن انداز پر اور کس کس طرح سے دعوت اسلامی خدمت قرآن کرنے میں مصروف عمل ہے تو انشاءاللہ ہمارے ایک تو مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بھی صورت میں قرآن سے فیضاب ہونا چاہتا ہو اور وہ صورت نہ پاتا اور دعوت اسلامی شعبے میں کام کر رہی ہو تو وہ اسے اس حاصل کر کے اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں دعوت اسلامی کے تحت جب میں ہم مدنی ماحول میں آئے تب بھی قرآن کریم کے فیضان کو عام کرنے کا سلسلہ جاری رہا اصل میں میل سنت نے خود فرمایا کہ جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب یہ ایک انجمن وغیرہ کے سلسلے ان کے رہتے تھے دینی سرگرمیاں ان کی شروع سے جاری تھیں اس میں بھی مدرسہ ایک ان کا ہوتا تھا اس کا سلسلہ ان کا رہتا تھا اچھا تو سمجھے کہ وہ مدرسہ جو ہے نا وہ بڑھتے بڑھتے مدرسۃ المدینہ بالیگان کی صورت میں آیا اور دعوت اسلامی میں ایک چیز تو شروع ہی قرآن کریم کا جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا مدرسۃ المدینہ بالیگان کے ذریعے تو چلتا رہا پھر نمبی سنت کے جو بیانات تھے مبلگین کے بیانات وہ بھی قرآن اور حدیث سے ہی ماخذ تھے تو یہ سلسلے رہے مبلگین تیار ہوئے تو انہوں نے بھی ماشاء اس معاملے میں نے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا پھر شاید ایٹی نائن یا نائنٹی کے آس پاس کی شاید میں بات کر رہا ہوں کہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے تھے وہ شروع ہوئے حفظ ناظرہ کے تو وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے آج شاید ڈھائی ہزار کے آس پاس مدارس المدینہ ہیں باشا. تو ایک تو یہ سلسلہ جاری رہا پھر قرآن کریم الحمدللہ دعوت اسلامی نے خود اپنا اپنے اس تنظیمی حوالے سے قرآن کریم کو شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا شا, پرنٹنگ کا پرنٹنگ کا پبلشنگ کا, کا پھر قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا خنز ایمان شریف کو شائع کرنے کا سلسلہ مزید داود اسلامی نے شروع کیا اس طرح یہ معرفت القرآن غالباً نام ہے کوئی اس کا نام نام ہے کنفرم کر دے مجھے یہ ماشاءاللہ پورا سلسلہ ایک شروع ہوا کہ قرآن کریم کو وہ لفظ ب لفظ سیکھنے اور سمجھنے کا اور یوں قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے اب پھر انٹرنیٹ کا دور آیا تو مدرس مدینہ آن لائن اور اب تو آن لائن ہی ہمارا شعبہ کا نام ہو گیا اس میں مدرسۃ المدینہ کے علاوہ بہت سارے کورسز ان میں دن سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا پھر مدری چینل کی طرف ہم جاتے ہیں تو مدری چینل جب شروع ہوا تو پہلے ہی سال ہمارا جو شروع کی جو ٹرانسلیشن جی جی اس میں مدرسۃ مدینہ بالغان ہم نے سلسلہ رکھا تھا فیضان قرآن بھی تھا فیضان قرآن بھی تھا اور پھر آپ نے ایک سلسلہ کیا لن قرآن جی وہ یہ تو یہ مختلف انداز سے قرآن کریم کو سیکھنے صحیح پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت کو عام ہونے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے دعوت اسلامی جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک تفسیر صراط الجنان بھی کہہ سکتے ہیں ہاں تفسیر سرات الجنان اسی کا بڑا حصہ ہے بڑا کہ حصہ قرآن, باری قرآن باری کریم کی پوری تفسیر دعوت اسلامی کہتے ہیں تو کہ اللہ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے عمد اور, عمد عمد اور وہ ہمیں مل گئی اللہ تعالی کا ماشاء ایک ہے پڑھنا اور مطالعہ کرنا اپنے لیے نفع حاصل کرنا ایک ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن میں دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاؤں گی اور ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے تو یہ جذبہ بھی ہوتا ہوگا اگر جذبے کی بات کریں تو کوئی برائی نہیں لیکن اس کا بھی کیا کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ میں اگر تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن سمجھانا چاہتا ہوں یا میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اب ظاہر ہے ہر کوئی مدری چینل پر آ کر تو سلسلہ نہیں کرے گا یا ہر کوئی درش نظامی کے ذریعے تدریس کرتا ہو یا اس طرح سے پڑھاتا ہو تو یہ بھی معاشرے کے اندر ایک ٹاپک رہتا ہے اور کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ وہ بھی خدمت قرآن کے جذبے کے تحت قرآن بیان کرنے تفسیر بیان کرنے کے حوالے جذبہ رکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں اس پہ ایک اگزامپل دیتا ہوں جی جب ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایک مفہوم عموماً بعض اوقات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے شاید اسے یہ, مراد اسے یہ مراد ہوگی اس یہ مراد ہوگی ٹھیک ہے میں نے بعض مفہوم کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا ہے مفتی صاحب نے جو مجھے جواب دیا نا تو اس سے لگا کہ یہ مفوم ہی درست نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے قرآن کریم کی چیز آیت کریمہ کو پڑھ کر ہم نے جو اس کا مفوم سمجھا یا اس کا معنی سمجھا ابھی تفسیر ہم نے دیکھی نہیں ہے صحیح اچھا تفسیر دیکھی تو تفسیر کے تحت ہی ہم نے اس کے تحت ہی اور ہی مزید ہم نے اپنی گرہیں لگا لی ہے اس اس ہوگی اسے بھی مراد ہوگی لیکن جب ہم کسی مفتی سے پوچھتے ہیں تو قرآن اے کریم کی دوسری آیات اے کریمہ بیان کر کے بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کا یہ مفہوم لیتے ہو تو یہ مفہوم تو ان آیات کریمہ کے اگینسٹ جا رہا ہے صحیح. یا پھر یہ مفہوم لیتے ہو تو یہ مفہوم فلاں حدیث کے اگینسٹ جا رہا ہے हुँ. حتیٰ کہ ایک چند مرتبہ حدیث پاک میں نے مفتی صاحب کے سامنے بیان کی کہ یہ مفتی صاحب وہ یہ اشارہ تو مفتی صاحب نے اس کے بارے میں پھر بڑی تو ایک جیسے کہ امیر سونے سے اتنا اس معاملے میں ہم سن چکے ہیں تو الحمد ایک مزاج بن جاتا ہے یا بندہ مطلب کہ کسی بیان سے یا کم از کم اس طرح کے جو سینسٹیو ٹاپک ہوتے ہیں کہ قرآن کریم صاحب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا حدیث پاک شروعات کے طور پر کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں مفتی صاحب کی انڈورسمنٹ بہت ضروری ہے صحیح. اور پھر اسی دائرے میں رہ کر آپ نے بات کرنے کا اپنا سسٹا جاری رکھنا ہوتا ہے م. تو اب اس طرح کا طبقہ کیا یہ کرے گا م. کہ جناب وہ جو کچھ یہ بیان کرنے چاہتے ہیں وہ بیان انہوں نے پہلے اس کا وہ لے لیا ہو اور ساری وضاحتیں لے لی ہو خلاصہ لے لیا تو عموماً یہ طبقہ پتہ نہیں سا کرے یا نہ کرے صحیح صحیح ہر ایک کی رسائی بھی ہو صحیح طبقہ ہے جو کر لیتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ بھی نہیں ہے قرآن کریم میں یہ بھی خاموش ہے قرآن کریم میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے تب حالانکہ قرآن کہتے ہر خوش کو تر شے کا ان قرآن میں موجود ہے تو قرآن کریم میں ہے اور قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے مگر اس سے رہنمائی لینے کے لیے رہنما رہنما ضروری ہے ماشاء اللہ بہت بہت پیارے مدنی پھول اور واقعی اس میں غلطی کا امکان تو بہت زیادہ رہتا ہے پھر ایسا شخص خود گمرہ نہیں ہوتا بس لوگوں کو گمراہ کرتا ہے صحیح وجہ فرمایا وہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم تو ڈوبے سر ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے صحیح سننے والے کو تو پتا نہیں سننے والے کو نہیں ہوتا نا کہ یہ آیت پڑ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے اچھا مصیبت ہے کہ جو طرح کی بات بیان کرتا ہے لوگ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں پوچھتے پائے تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے hmm. تم نے اگر قرآن کریم کو بیان کرتے ہو تو تم نے قرآن کریم کس سے پڑھا ہے بیک گراؤنڈ کیا مشہور آدمی ہے گفتگو اچھی کرتا ہے الفاظ بھی اچھے ہیں ظاہر ہے کہ وہ آئے پڑھتا ہے یا جو بھی ریفرنس کرتا ہے ایک آم آدمی کیسے اس کو کرائیٹیریا بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے جب کنفرمیشن لے لے رہا ہے ایسے ایک آم آدمی کے پاس تو بال کٹوانے نہیں بیٹھتے ہو تو کسی آدمی سے دین سیکھنے کیسے بیٹھ گئے آپ تو آپ جیسے کہ وہ اچھی بات کسی کہیں سے بھی ملتی ہو لے لینی چاہیے اچھی بات کس سے لے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اچھا تو علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو کے لیے تو یہ نام بڑا معروف ہے خوابوں کی تعبیروں کے تو امام ہے یہ تو ان کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دو گمراہ آئے تھے بے دین لوگ آئے تھے قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے کان میں انگلی ڈال دی Allah. تو انہوں نے کہا کہ حضور قرآن سنا رہے کہا کہ تم پتہ نہیں قرآن کے نام پر کیا سنا دو اور میرے دل میں بات گھر کر جائے Allah. تو مطلب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے اسد بھائی کہ جب ہمارے لوگ جب موبائل لینے بھی جاتے ہیں نا تو کمپنی پوچھتے ہیں हुم. دو سے مشورہ بھی کریں ہمارے دو. کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کمپنی پوچھتے ہیں کس کمپنی کا ہے کس ملک میں بنا ہے ایک آئٹم کے لیے اس کی پوری ہسٹری لے لیتے ہیں تو جسے قرآن اور دین سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں آپ کہاں سے پڑھا آپ کہاں سے ہو آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو آپ کا استاد کیا ہے آپ کا مدرسہ کیا ہے آپ کو لنک کہاں سے ہے جیسے پتا تو بولے کہ میں نے فلاں سے پڑھا تو وہ دیکھے اس کی لنک کہاں سے فلاں سے اس کی لنک کہاں سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ شیریں میٹھا پانی وہاں سے آئے گا یا پھر کچھ اور ہی چیز آ رہی ہے ہر پانی پینے کے لائق تو نہیں نہ ہوتا ایون کہ اگر مائے مستعمل ہو جا تو وضو کے لائق تک نہیں رہتا تو ہر پانی وضو کے لائق نہیں رہتا ہر پانی طہارت کے لائق پانی تو پانی ہے لیکن ہر پانی سے پیاس بھی نہیں بجھائی جا سکتی پانی نظر آتا ہے پانی جب پیو تو پتا چلتا کہ اس میں بو بھی ہے صحیح بے شک تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور بھی کامن کو ہے انشاءاللہ چلیں بعد میں کرتا ہوں پھر آپ کہیں گے بتا دو کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کچھ سوالات ہیں میرے ان میں انشاءاللہ کرتے ہیں. جی سنائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت السلام ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ محمد طلح تاریخ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہن اس برک سے یاد کر رہا ہوں پیارے پیارے نگرانے شورا الحمدللہ للہ آپ کو ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے میرے رب کے کلام میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی الحمدللہ لاسٹ ویک آپ نے میرے رب کا کلام سلسلہ افریقہ سے یہاں سے لائو کیا تھا اور ماشاء اللہ آج آپ کو مدری چینل پہ ایک دفعہ دوبارہ اس سلسلے میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے کی توقی تافرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی مزید برکت آفرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے کی توقی تافرمائے دعاؤں کی درخواست السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وبرکات یاد کر رہے ہیں آپ کو ساؤتھ افریقہ ماشاء بھائی ہمارے مدنی چینل کی نشریات کو چلانے میں انگلش میں بھی ان کا ایک اچھا کردار رہتا ہے جزاک اللہ خیر آپ نے یاد فرمایا نیکسٹ uh, کال اللہ تبارک واطیہ حاجی صاحب کے علم عمل میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں علم کو علم کورس کروں گا تو ابھی اب میرا پکا ذہن بنایا ہوا ہے اور میں تاجر ہوں حاجی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ سیاد الجین کورس بھی ہے تو ایک قسم کا منہ میں پانی آ گیا تو اب مجھے رسائر نہیں ہو پا رہا کہ کی کیا یہ سیاد الجن کورس کیا جائے یا علم کورس کیا جائے تو کوئی طرح کی بھی بن جاتی باؤتان ملتا... مدنی ملتان شریف میں یہاں بھی تاجروں کے لیے صبح سے صبح سات اک سا جی کے بجٹ سے لے کر گیارہ بجے تک تھا خرچ ہوتا ہے کہ عالین دوست کروں یا جنان جزا کر خیرہ. دو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑا دلچسپ سوال ہے ماشاءاللہ کچھ کرنا تو چاہتے ہیں مگر میرا مشورہ ہے کہ دونوں کر لیں دونوں گرلیں چلیے جی آپ دونوں کر لیں تو میں یہاں سے نفع کماؤں وہاں سے نفع کماؤں اگر دونوں جگہ سے ملتا ہو تو دونوں جگہ سے نفع کما لے ایک میں پریکٹیکل جانا ہے وہ تو آپ ذہن بنا ہی چکے تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ان شاء کے سب میں یہ تفصیل کا کورس بھی آن لائن ہے میرا خالی آدھے گھنٹے کی مشکل سے اس میں کلاس ہوتی ہوگی درجہ ہوتا ہوگا آدھے پونے گھنٹے کا تو میرا تو مشورہ یہ کہ دونوں اللہ کا نام لے کر شروع کر چلیے جی پھر آپ کال کیجیے اپنی نیت کی دوبارہ انشاءاللہ خوشی ہوگی ہمیں بھی اور مزید بھی اسلام بھی نیتیں اپنی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے اور ہمت بھی ہوتی ہے انہوں نے مینشن کیا کہ میں ایک تاجر پیشہ ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کتنی ہمت کی بات ہے کہ تاجر بھی یہ کام کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور بہت سارے حضور تاجروں کے پاس میں میرا اپنا پوائنٹ ایک تو ہوتا دی فارق جی نہ روزگار ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بھی فارق فارق ہے مگر اگر میں بزنس مین اور ملازم جی ان دونوں کو کمپیریزن کروں تو میری اپنی سوچ کے مطابق جرنل بات کر رہا ہوں ہنڈریڈ پر تو امپلیمنٹ نہیں کروں گا جرنل بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک ملازم کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے بزنس مین کے پاس تاجر کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے یہ کیسے ملازم نے تو گھڑی پہ آنا ہے گھڑی ٹائم پہ،, پہ جانا ہے فارغ ہو گیا اس کے پاس،, پاس اچھا یہ تو ملازم یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ملازم اس اس کا پابند ہے گھڑی پر آنا ہے گڑی پہ جانا ہے تاجیر تو تاجر پہلے آئے گا کوئی نہیں ہے فون پر نپٹا لے یہ کر لے وہ کر لے تو اتنا وہ اس کے اس کے پاس برڈن ہوتا ہے لیکن وہ اتنا ٹائم کا پابند اس کو نہیں کیا جا سکتا مینیجیبل ہے تو لیکن ملازم ہے وہ تو پھر وہ تھکتا زیادہ ہے اس, کے, اس سے مزدوری زیادہ لی جاتی ہے اس سے کام لیا جاتا ہے تو اس کے بدن کی اور ذہنی تھکن لگتی ہے تو آپ کو عموماً پانچ بجے کے بعد تفریحات انٹر, انٹرٹینمنٹ اور پھر اسپورٹس کے نام پر اور جم خانوں کے نام پر اور دعوتوں کے نام پر آپ کو زیادہ تر یہ کمیونٹی ملے گی یہ ملازمت والا تب کو بولے آٹھ بجے کو پھر اڑ کے جانے آ رہے ہیں ہم کہاں سے ایکسرسائز تو کام میں ہی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں تو ان کے پاس تاجر برادری کے پاس ایک تو ٹائم ہوتا ہے ایسا نہیں ٹائم نہیں ہوتا مگر بات ایسے ہوتے ہیں بڑے نظر آنے والے کہ ان کو اپنے آپ کو مصروف بتانے کی بھی مصروف رکھنے ہیں ان کی سبجیکٹ ایک اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ بھی ایک ہے اگر ہر آدمی کو منہ اٹھا کر ٹائم دے دیں گے تو وہ تو یہ ایک بنا ہوا ہے کئیوں کا رجحان میں سب کا نہیں کہتا دوسرا یہ کہ تاجر کمیونٹی کو کیوں ہم اس طرح کہتے ہیں یہ تم ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے جو علما سے سنا ہے تو اسلام کے پھیلنے میں تو تاجروں کا برا کردار رہا ہے آج مطلب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کئی مسلمان ہیں جو ٹریول کرتے ہیں بزنس کے لیے کرتے ہیں آئے دن لوگ چائنا جا رہے ہوتے ہیں آئے دن لوگ مطلب کہ وہ عرب امارات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آئے دن لوگ کسی اور کنٹری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں یورپ کے کئی ممالک کے اندر جناب ایگزیبیشن لگ رہی ہے تو لوگ جا رہے ہیں تو یہ دنیا میں مطلب کہ مختلف ممالک کے اندر آنا جانا رہتا ہے کوئی وہاں سے پاکستان آ رہا ہوتا ہوگا جو پاکستان سے کسی اور ملک جا رہا ہوتا ہوگا تو کوئی یہ بنگلہ دیش تو ہند کے اور دنیا بھر کے مسلمان ساؤتھ افریقہ میں کتنی کمیونٹی یعنی ہم میں ساؤتھ افریقہ سے جو باہر آ جی جی تو روز کی چار فلائٹ ہیں ٹھیک ہے بابل مدینہ نہیں دبئی کے لیے اچھا وہاں ٹھیک ہے روز کی چار فلائٹ ہیں اور ایک روز کی چار فلائٹ آ رہی ہیں ایک فلائٹ ہے کمپنی ہے جس کی چار فلائٹ روز آ رہی ہیں ایوریج چار سو پیسنجر لے لیں تو सो چار سولہ پیسنجر تو ہی ہوگا ایک فلیٹ میں سولہ سو پیسنجر وہ ٹریول کر رہے ہیں اب اس میں ایک مسلم کمیونٹی کو آپ الگ کریں گے تو ایک پرسنٹیج بنے گی تو اس طرح وہاں سے فلیٹیں آتی ہیں وہاں سے جا رہے تو دنیا میں لوگ گھوم رہے ہوتے سارے تفریح کے لیے نہیں گھوم رہے ہوتے بزنس کے لیے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں میں ایک مسلمان کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو جا رہے ہو جس ملک میں جا رہے ہو چاہے وہ مسلم کنٹری ہے نان مسلم کنٹری ہے ایک اسلام و دین کا کام آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کے ان تمام مقاصد کے اندر میں نے یہ بھی کام کرنا ہے میں نے یہ بھی کام کرا ہے میں نے سیمپل دکھانا ہے یہ پاس کرنا ہے وہ پاس کرنا ہے ان تمام تر آپ کی مصروفیت کے اندر اسلام و دین کا ہے سمجھنی پڑتی ہوگی کہ کیا کریں نہیں سمجھ پڑتی تو دعوت اسلامی کی مجلس سے بیرون ملک ہے ہماری اوورسیز مجلس ہے اس کی مطلب کہ آپ ای میل یا ان کا کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ لگا دیں اور وہ اس پر رابطہ کر لیں اوورسیز ڈاٹ دعوت اوورسیز ایٹ اسلامی ڈاٹ نیٹ اس کو بات کر دیں کہ میں الحمد للہ جا رہا ہوں اگر میں کوئی دعوت اسلامی کے لیے یا دین کے لیے سنتوں کے لیے خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتا دیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اپنی نمازوں تک کی حفاظت نہیں کرتے یار نہیں کرتے نمازوں تک کی حفاظت نہیں کرتے عجیب حال ہے تو یہ جو سفر کرنے والے جو لوگ ہیں نا جو دنیا بھر میں جو بزنس کمیونٹی سے بھی ڈائریکٹ ایڈریس ہوں جو بزنس کمیونٹی ہے میں آل مسلم بزنس کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں میری مدنی دی جائے پلیز اپنے اس سفر میں اسلام و دین کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے فرائد و واجبات کی عبادت کی ادائیگی کے, ادائی کے ساتھ, ساتھ اسلام و دین کی خدمت کو اپنی اس پورے سفر میں کہیں اس کی نیت کو اور اس کے مقافد کو شامل کریں کہ دنیا میں دین اور اسلام کے پھیلنے میں بزنس کمیونٹی تاچی برادری کا ایک اپنا کردار رہا ہے وہ اپنی داری اپنی ایمانداری اپنی شرافت اور اپنے وہ تقبے اور کے ذریعے وہ دنیا میں اسلام انہوں نے پہنچایا ہے اور ان کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے ماشاءاللہ افریقہ کی بات کریں ساؤتھ کی تو وہاں کا جو جغرافیہ ہے کیپ ٹاؤن اور ڈربن دو ساحلی شہر ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں سب سے جو بڑی مسلم آبادی وہ دو انہی شہروں کے اندر ہے تو وہاں کے اسلام میں انہیں بتایا کہ دو ڈھائی سو سال پہلے جب عرب سے تاجر آئے ساحلی پٹی پر آتے تھے وہیں پر بزنس کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے تو انہی کے ذریعے مسلمان ہوئے یہاں کے لوگ اور آج بھی جو ساحلی علاقے وہاں پر ان کی نسلیں آباد ہیں اور مسلمانوں کی بڑی مزارات بھی وہیں پر ہیں سب سے زیادہ مزارات ملیں گے تو اولیا کرام پہنچے نا وہاں پر تو وہ تاجر ہی تھے ماشاءاللہ تو بڑی پیاری حصہ کے بعد ایسے بزرگوں کی سیرت پڑی کہ جنہیں غیر مسلموں نے جی قید کیا, قید کیا, قید کیا اور انہوں نے قید خانے میں رہ کر کئی غیر مسلموں کو مسلمان کیا, کیا اور پھر وہاں کے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان کے مزارات وہاں کا موجود ہیں الحمد بے شک تو جذبہ ہونا چاہیے اور یہ بھی عرض کرتا چلو جیسا کہ رابطے کا اگر نمبر چلا دیا گیا ای میل ایڈریس تو وہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک دو ملکوں کے اندر نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بیسوں ممالک کے اندر سفر کرتے رہتے ہیں لبیک سلسلے میں بھی اتوار کو نگا نے تذکرہ فرمایا تھا کہ ساؤتھ افریقہ سے پانچ مدنی قافلے سفر کر چکے تھے آ, دیگر علاقوں میں دیگر آ, شہروں کے اندر بھی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ ایک مرتبہ سفر اختیار کیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یار میں جاتا تو ہوں کروں گا کیا تو ہو سکتا ہے کہ جس ملک کے اندر آپ جا رہے ہیں وہیں پر مبلغین موجود ہوں اور مدنی قافلے کی صورت بن جائے وہاں پہ رابطہ ہو ہمارے بزنس مین ہے جی مدنی ماحول سے وابستہ آئے یہ امریکہ کے شہر ہیوسٹن گئے ٹھیک ہے وہاں گئے تو ہیوسٹن میں فیضانۂ مدینہ کی جگہ ہے ہمارے پاس جی اداوت اسلامی کی جگہ ہے تو باقاعدہ انہوں نے وہاں سے جا کر مجھے اپنی وہ اسٹیٹس سینڈ کیا کہ میں کام سا... ہے تو جبکہ ان کی مطلب کہ ان کی جو وزٹ ہے وہ بیسیکلی بزنس کے لیے ہوگی تو یہ اس طرح کے مطلب اسلام بھائی جاتے ہیں اور کرنے والے کرتے ہیں میں شاید کہوں غلط نہ ہو آپ تصدیق کر دیجئے گا کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی جو بین الاقوامی طور پر شروع ہوا بابل مدینہ پاکستان سے باہر تو اس میں بھی شاید ایٹی نائنٹی پرسینٹ ہمارے تاجر اسلامی بھائی تھے جو اولا کہیں پر گئے اور رابطہ نکال کر آئے اور جو جاب کے لیے گئے جاب روزگار کے لیے جو گئے نا انہوں نے کئی دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے آغاز میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا پھر بعد میں مجالس ہو گراؤنڈ سپورٹ تو چاہیے نا اگر یہاں سے ایک مدنی کافلہ کا بھی کا سفر کرتا ہے مبلک بھی جاتے ہیں تو گراؤنڈ سپورٹ تو ملتا ہے نا کل میں بینک کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میری مشاورت تھی ہمارے محفل مدینہ بھی تھی اور اس سے پہلے ملاقات تھی تو مشاورت چل رہی تھی تو ایک گراؤنڈ ابو اب بینکو کے اندر فیضان مدینہ ہے اچھا تو اس طرح مطلب کہ پھر وہ ساؤتھ تھاڈ کے حوالے سے تو ملیشیا کے حوالے سے اس طرح کے دیگر علاقوں کے حوالے سے ایک مشاورت وہ بزنس مین ہے دونوں تو دونوں بزنس مین ہیں جب گیٹ اب وائز دعوت اسلامی کوئی بولے گا نہیں کہ یہ کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماؤ سے وابستہ لیکن ظاہر بات دین مطلب دین का का गा لی ہارڈلی فزیکلی ہر حوالے سے دعوت اسلامی کے ہی ہیں وہ تو, تو یہ چیزیں پہ نگران و ذمہ داران تھے پھر مجلس سے مشاورتیں ہوتی رہی تو اب وہ بزنس مین ہے وہ, بندنس میں نے وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کہتے اس طرح دنیا کے کئی ممالک میں ایسے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اسلامی بھائی جو بظاہر دعوت اسلامی کے گیٹ اپ میں نہیں ہیں مدنی ہولیے میں نہیں ہوتے ایون کہ ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی مگر وہ مطلب کہ ہیں دعوت اسلامی کا ان کو اور دین کے کام کا ایک جذبہ ہے اگرچہ با ہونے کے ساتھ سنتوں بھرے مادری حلیوں میں ڈھلنے کے ساتھ ایک اس کا فوائد اور اس کا اپنا ہے کہ گناہوں سے بچتے ہیں اس میں بعد کئی ایسے پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے داری منڈانا حرام ہے لیکن اس کی اس جہد پر دیکھا جائے تو ان کا جو ایک دین کی خدمت کا جو جذبہ ہے اس کو تو پذیرہ دی جائے وہ تو اس کی تو حوصلہ افزائی کی جائے گی تو یہ طبقہ تو ہے تو جو جاب کے لیے جاتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچھا بھی یہاں جو اب بھی جاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ داؤد اسلامی کا اجتماع کرتا ہوں ترکی میں میں کتنوں سے مل کر آیا ہوں صحیح. تو اس طرح ہانگ کانگ میں گیا تو ہانگ کانگ میں بھی اسی طرح کا اس حساب کتاب میں نے دیکھا تو میں گیا تھا تب چار منتری مراکز ہانگ کانگ میں قائم تھے اچھا پھر اس کے بعد ساؤتھ کوریا تو ساؤتھ کوریا میں بہت جاب کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں صحیح. تو ساؤتھ کوریا میں بھی فیضان مدینہ دیکھا اور عالی فیضان مدینہ وہاں کے اسلام بھائی نے مل کر بنایا ہے اچھا. تو یوں اگر دیکھا جائے تو ہند بنگلہ دیش تو یہ فارسٹ کی آپ پٹی لے لیجیے تو کینیا کی طرف چلے جائیں آپ ایسٹ افریقہ کی طرف جائیں اور پھر ساؤتھ افریقہ کی طرف ہم اس طرف جاتے ہیں ایون کہ امریکہ کی مینا کو مثالیں دی کینیڈا کے اندر دعوت اسلامی you کے کیونکہ یورپ ہے تو یوں الحمدللہ للہ یو کے اور یوروپ کے اندر ابھی میں جب لاسٹ ٹائم کیا تھا تو چند سالوں پہلے اٹلی میں بڑی کونر کی جگہ بتائی تھی پچھلی دفعہ کیا ماشاء اللہ زبردست فیدانے مدینہ قائم ہے تو کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے اسلامی دنیا بھر میں اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کو اور ہمت دے مگر یہ کہ جو بزنس کمیونٹی یا جو روزگار کے لیے جو ٹریول کر رہے ہیں میں برسوں سے ان ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں مدنی التجا کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ جب بھی جا رہے ہیں دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی آپ اپنا مدنی کام یا کوئی نہ کوئی خدمت لے کے جائیں جمے لے لیں بڑی بات ہے اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم اپنے دیگر دنیاوی کاموں جو بھی ضروریات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ لیکن آپ سدھ بھائی آپ پڑھ رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں روزگار کما رہے ہیں لکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کورسز کر رہے ہیں پروفیشنل ہیں جو بھی ہیں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آپ ایمن کے انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں ایڈووکیٹ ہیں جج ہیں یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ دعوت دعوت اسلام یا دعوت اسلامی یا دین کا کام آپ کے دین کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ سب سے سوال کر کہ آپ کی تمام جو بھی آپ زندگی بھر کا آپ کا جو بھی شعبہ ہے آپ کی جو قابل صلاحیت ہے آپ سے آپ کے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے بڑی بنیاد کروڑوں مسلمان اربوں مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں مگر اپنے دین کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ایک تعداد ہے جو اپنے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم؟, ہم اپنے دین کو کچھ نہیں کم از کم کوئی تھوڑا وہ دو جملے بول کر ہی اپنے دین کا کوئی کام کر لیں کریں پلیز انشاءاللہ اللہ کال سنائیے محمد ارشد قطاری ضیا کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں یا سیدی ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے رب کا کلام یہ پیارا پیارا قرآن پاک جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا جو کہ راہ ہدایت ہے پیٹرن آف لائف بتاتا ہے وہیں یہ سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ناز بھی بیان فرماتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اردو ترجمہ قرآن کی بھی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کون سا ترجمہ قرآن ریکمینڈ فرمائیں گے جو کہ سب سے بہترین ہو جو ہر ہر پہلو سے ہمہ جہد ہو اور ہر ہر پہلو سے ہمیں بہترین انداز میں ہمارے پیارے اللہ عزل کے فرامین کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتاتا ہو ترجمہ قرآن کنزول ایمان ہے ہمارے پاس اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ تفسیر تفصیص رات بھی ہمارے پاس ہے اور اس میں باقاعدہ کنز عرفان کر کے ایک آسان ترجمہ بھی جو کہ قنز ایمان ترجمے کا ہی فیضان ہے وہ بھی تحریر کیا گیا ہے مزید میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جس طرح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے جو بیان کیا کہ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی ہیں آیت کریمہ میں اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ مفتی احمد یارخان نویمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عظیم الشان تصنیف شان حبیب الرحمان من آیت القرآن تو اس کو ضرور آپ پڑھیں کہ اس میں تو مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیات کریمہ بیان کر کر کے جو سرکار کی تعریف بیان کی ہے لا لاجواب ہے بڑی لاجواب کتاب ہے عشق رسول کے بڑھانے میں بہت مفید ترین کتاب ہے یہ وہ پڑھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ترجمے چلی تو ایک اور ہماری دعوت اسلامی کی خدمات کا جو تذکرہ ہو رہا تھا آڈیو میں قرآن مجید کی آیات تلاوت اور اس کا ترجمہ ہے شریف اور ضروری مقامات پر مختصر وضاحت کے ساتھ بھی مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے الحمدللہ بڑی خوبصورت یہ کمبینیشن ہے تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک قصہ ہے قرآن سے یہ بھی مدری چینل کی ایک کاوش ہے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف جو واقعات ہیں ہمارے شعرا عبدالحبیب بھائی نے اس کو ریکارڈ کیا بڑا خوبصورت انداز ہے اور اس کی ایک مزید بہتری یہ ہے کہ بڑے مختصر سے وقت کے اندر کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ روزانہ چاہیں تو ایک واقعہ قرآن کا سن سکتے ہیں اس کے ساتھ مختصر ترغیب بھی موجود ہوتی ہے تو یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی روٹین بنانا چاہیں اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ چونکہ مشاورت سے ہمارے ہاں کام کیے جاتے ہیں تو علماء نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ فقط ترجمہ پڑنا ایک عام آدمی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے لہذا اس کے ساتھ تفسیر کا مطالعہ بھی کیا جائے تو جب یہ پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا تو الحمدللہ ہم نے رہنمائی لی تھی تو جہاں جہاں پر ضروری وضاحت سمجھی گئی ضروری کہا گیا دارالفتہ سے رہنمائی لے کر تور سے الحمد تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے تو ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے اس کو بھی اپنے پاس آپ رکھ سکتے ہیں خاص طور پر جو ٹریولر ہوتے ہیں جنہوں نے روزانہ ہی سفر اختیار کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات سفر جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو بڑی سہولت ہو سکتی ہے آپ روزانہ چاہیں تو اس کا کچھ حصہ سن سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ کال سات کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے میں کے دونوں کوشش کروں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر ہوں تو ظاہر ہے بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے پھر گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے پھر نیل کے معاملات بھی ہیں دوسرے معاملات بھی ہیں تو محنت کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد کل بھی شار فرما دے کیونکہ صبح آٹھ سے لے کر ایک بجے تک کا ٹائم ہے نا ان کوس کا کیونکہ اس کے پاس بزنس گھر اور دوسرے دیگر معاملات اور پھر اس کے درمیان پھر یہ اپنا تفصیلات کورس تو اس میں حافظے کی قسمت کو نشاط فرما دیں کہ اس میں ظاہر ہے حافظ کی بھی حاجت ہے اب وہ حافظہ تو نہیں رہا پہلے ہوتا تھا پڑھائی کے دور میں تو ہے بارہ سال ہوئے پڑھائی چھوڑتے ہوئے بارہ سال ہوئے بزنس کرتے ہوئے تو حافظے کے حوالے سے قسمت کو نشاط فرما دیں تو جیسے فرمائے ان شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی حوصلہ افزا ہے ان کی کال نیت تو ان کی پختہ لگتی ہے اب مسئلہ بھی تو حل کرنا ہوگا نا حافظہ کیسے مضبوط ہو جہری مقتط المدینہ کی بڑی شاندار کتاب ہے یہ بھی لے لیں اور اس کے مطابق اپنے حافظے کو بھی لیں حافظے ہر ایک کے کمزور نہیں ہوتے اصل میں ہم ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر بات بھول جاتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے ہم ہم بات اپنے وقت پر یاد آتی ہے یہ میں کئیوں کا وسوسہ دور کر دو ایک تعداد ہے یار ہمارا حافظہ مضبوط نہیں ہمارا آپ جب بولنے پر آتے ہیں تو بہت ساری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ بات کہاں سے میرے دماغ میں آ گئی ہے تو یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں کسی جگہ پر اور وقت پر نکلتی ہیں اور رہی بات بولنے کی تو یہ نارملی بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے ہم جیسا انسان کے بارے میں تو ہے نا انسان اور مرکبوں خطاء والنسیان تو ہمارے جیسا انسان تو یہ بھول اور خطاؤں کا مرکب ہوتا ہے تو اس کو اتنا وہ نہ لیں ہارڈلی نہ لیں ہوتا ہے حفظہ کمزور بھی ہو جاتا ہے بلغمی غذا کو چھوڑ دیجئے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو میں نے وہ کتاب کا حوالہ دیا ہے کتاب ہے نہیں حضور بزنس مین ہے حفظہ کیسے کمزور ہوگا دیکھ کر تھوڑی بولتے ہیں ہم لوگ بزنس مین کا حافظہ عموماً کمزور نہیں ہوتا میں ذہن جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ بس یہ ماشاءاللہ اللہ نے چاہ تو یہ ہمت کر جائیں گے آپ اسٹارٹ تو لیں اللہ تعالیٰ مدد کرے جب قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے نا اور سیکھنا شروع کریں گے تو اس کیا فیضان آپ کو انشاءاللہ شاء امیدیں ملے گا کہ آپ کو تسلی بھی رہے گی اوقات میں برکت بھی آئے گی اور حافظہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا ہمت کی طرف انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا بہت ساری باتیں جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید قرآن سے محبت نے ان اللہ اگلے پیر شریف کو جو باقاعدہ اس کے سیگمنٹس ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ پائیں گے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کی اور مدری چینل کی دیگر اچھا اگلے پیر کو جو ہے وہ چودہ اگست ہے جزاک اللہ وخیرہ تو چودہ اگست ہے تو کیا ہوا الحمدللہ اس میں بھی مدینہ مدینہ ہوگا قرآن و سنت کی باتیں ہوں گی اور نگرانی شورا اس وقت میں انشاءاللہ ہوں گے اور رات کو ایک اسپیشل ٹرانسمیشن چونکہ ہماری صبح سے ہی ہوگی لیکن نگرانی شورا بھی اسپیشل ٹرانسمیشن جو, جو ہے اور رات, رات کو ہم نے خصوصی جی نشریات کی تھی تو انشاءاللہ شاء چودہ اگست کو رات ساڑھے نو بجے مشورات تو ہوا ہے خصوصی نشیات کرنے کا مگر یہ کہ ماشاء اللہ ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہے جمعہ کو بھی مدنی ہفتے کو تو مدنی مذاکرہ ہے اور اتوار کو بھی مندنی مذاکرہ تیرہ اگست تیرہ اگست کو مدنی مذاکرہ ہے تو 14 چودہ اگست پڑ جائے گی مدنی مذاکرے کے دوران ہم نے کچھ خصوصی اہتمام کیا مدنی مذاکرے کے دوران کہ ان شاء اور درود و سلام وغیرہ کی ترکیب رہے گی اور پھر بارہ تیرہ چودہ اگست کے مدنی قافلوں کا ہم نے ذہن دیا کہ دنیا بھر کے تمام پاکستانی عاشقان رسول سے ہم نے مدینتیجا کی ہے کہ وہ جو یوں سمجھیے کہ جو پاکستان کی آزادی میں جن مسلمانوں کو شہادت نصیب ہوئی ان سب کے اس اعل ثواب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ دعود اسلامی کے وابستہ اور دیگر عاشقہ رسول جو پاکستانی دنیا بھر میں بالخصوص ہم نے ان کے لیے عرض کی ہے کہ وہ اپنے ان اسلامی بھائیوں کے لیے وہ جو مسلمان شہید ہوئے آزادی کے اس میں ان کے سالے ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں ملک و ملت کی ترقی قوم کی فلاح کے لیے اور پاکستان اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا رہے وطن عزیز سے کس کو محبت نہیں ہونی چاہیے الحمدللہ ہمیں تو اپنے متن سے بہت محبت ہے آپ کو بھی ہوگی تو آپ بھی سفر کریں دنیا بھر میں بارہ تیرہ چودہ اگست کو اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اس کے اندرونی معاملات بھی اچھے رہیں اس کے بیرونی معاملات بھی اچھے رہیں اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائیں ان آمین, شاء آمین, آمین. انشاءاللہ یہ, نشو, یہ خصوصی نشریات بھی آپ ملازہ فرمائیں گے اور اس کی برکتیں اور بھی چودہ اگست کو ہمارے صبح انشاءاللہ شاء نو بجے سے سلسلہ شروع ہو جائے گا اور زور تک رہے گا پھر زور کے بعد اثر اثر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی دار الفتہ سنت کا جو وقت تو اس میں ہم چودہ اگست اسپیشل کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ضرور حاصل کیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق خیر فرمائے آمین بے جاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم